صورت الانعام آیت نمبر 162-163 آپ کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی یا میرا حج اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور یہی مجھے حکم ہوا اور میں سب سے پہلے حکم ماننے والا ہوں نسوکی کا معنیٰ قربانی حج اور عبادت